چار گھڑیاں وہب بن نبہ فرماتے ہیں کہ اعلی داؤد کی حکمت کی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ چار گھڑیوں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے ایک وہ گھڑی جس میں آدمی اپنے رب سے منا جات کرے دوسری وہ گھڑی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے تیسری وہ گھڑی جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے جو اس کے عیوب بیان کریں اور اس کے بارے میں سچی بات کریں اور چوتھی وہ گھڑی جس میں وہ اپنے نفس کو ان لذتوں سے دور رکھے جو حلال ہوں